الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن صيات عمالنا من يعد الله فلا مبلله وإن يقبله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله واخده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله محترم بھائی اور دوستو اس بات کو ہم میں سے اور آپ میں سے ہر ایک آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ کامیاب ہو ماں باپ اور اولاد کو دعا دیتے ہیں کہتے ہیں خدا کامیاب کرے کوئی کسی کی خدمت کر لے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے کامیاب کرے یہ لفظ کامیابی کا وقت بولا جاتا ہے دعا کی شکل میں نصیحت کی شکل میں ماں باپ بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو اس طرح کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اس طرح نہیں کرو گے تو ناکامیاب ہو جاؤ گے لفظ کامیابی کا چرچا تذکرہ ہوتا رہتا ہے اب اگر آدمی کو پتا چلے کہ کامیابی کیا چیز ہے یہ اس کو معلوم ہو جائے پھر دوسری بات معلوم ہو جائے کہ کامیابی حاصل کیسے ہوتی ہے تو اس کا مسئلہ عل ہو گیا آپ جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ نے معلوم کیا کہ وہ کیا ہے تو آسان ہو گیا پھر اس کو حاصل کرنے کا طریقہ آ گیا تو بس حاصل ہوگی اس فوائد ملے, کے فوائد فراض میں لے مزے لوٹے اس کے فوائد حاصل کریں ہری بڑی بات جس میں انسان کو دھوکا لگتا ہے وہ کامیابی کیا ہے اس انسان دھوکہ کھاتا ہے اتنا دھوکا کھاتا ہے کہ اس کو اس دھوکے سے جو نقصان ہوتا ہے اس کی سمجھ ہی نہیں ہے اس اور اپنی سوچ کو استعمال کرتے ہوئے جتنے ان درجے پر انسان جا کر اس کامیابی کو سوچتا ہے کہ کیا ہے اتنا ہی دھوکہ کھاتا ہے معمولی درجے کا کسان معمولی درجے کا مزدور معمولی درجے کا دیہاتی اس کو معمولی دھوکا لگتا ہے بڑے درجے کا دنشور اس کو بڑا دھوکا لگتا ہے اور سے بڑے درجے کا فلاسفر اس کو عظیم دھوکا لگتا ہے کہتے ہیں کہ افلاسون کو کسی نے اس کے وقت کے پیغمبر کی بات کہی اور دعوت تھی. تو اسے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے ان لوگوں کے لیے جن کو فلسفہ نہ آتا ہو اور جن کو یہ دانشوری کے لیے مسلم مجھے ان پڑھ لوگوں کے لیے جائے لوگوں کے لیے بڑی ایسی بات نوجود اللہ ان کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے ہم تو بڑے سمجھدار ہیں بڑے دانشور ہیں تو جتنی بڑا جتنی اونچی جگہ پر جاتے ہیں آدمی اتنا یہ دھوکے کا شکار ہوتا ہے اس بات کے سمجھنے کے لیے کامیابی ہے کیا ہے سارے انسانوں کو یہ دھوکہ لگتا ہے وہ یہ دھوکہ لگتا ہے کہ کامیابی کہیں دنیا کے مال اسباب دنیا کی چیزیں دنیا کے سامان ان کے زیادہ انہیں کو کامیابی کہتے ہیں مال زیادہ ہو یہ کامیابی ہے جائیداد زیادہ ہو یہ کامیابی ہے عہدہ بڑا ہو یہ کامیابی ہے ڈگری بڑی ہو یہ کامیابی ہے گاڑی بڑی, اور یہ ہے، بڑی, اور یہ ہے، بڑی ہو یہ کامیابی ہے مکان بڑھیا ہو پہننے کا لباس برک برک کا ہو نوجوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیا نوجوان کہ من چاہی شادی ہو جہاں ہم چاہیں وہاں شادی ہو جائے اس کو کابی سمجھتا ہے خب شاہبات بنا نسائے ولبنینا ولقلا المکنترت بنا زہب الفبرت و الخیر المسو مت ول نان ول ہارس بلال کا مطالعہ حیات دنیا کشش رکھی گئی انسانوں کے لیے نفس کی چاہتا میں شاہبات میں وہ کیا ہیں عورتیں ہیں بیٹھے ہیں سونے چاندی کے کھنکتے ہوئے سکے ہیں اور نمبر لگے ہوئے گھوڑے ہیں جیسے آج کل گاڑیوں پر نمبر لگے ہوتے ہیں نا پہلے زمانے میں جو سرکاری گھوڑے ہوتے تھے حکومتی ان کے پٹ پر نمبر لگا ہوا ہوتا تھا جیسے آج کل سبز پٹی والی گاڑی کا بڑا ارمان ہوتا ہے نا لوگوں کو کہ پٹی والی گاڑی سرکاری مل جائے اس میں ہم بیٹھ کر جائیں راستے پولیس والے بھی کر رہے ہیں کوئی ڈاکٹر صاحب نرمان ہوتے اس کا تذکرہ ول خیل مصبت پر نمبر لگے ہوئے گھوڑے سرکاری جو کمتی ہوتے تھے ول نام مویشی وف کھیتی باڑی ان کی کشش یہ زیادہ ہو جائیں انسان یہ سمجھتا ہے کئی کامیابی ان چیزوں میں اضافے کو کہتے ہیں کامیابی ان چیزوں میں اضافے کو کہتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو گرنے کے بعد بطور فیصلہ کیا ہے تاکہ کہہ رہے ہیں یہ زالے کا مطالع حیات دنیا یہ دنیا کی زندگی کا برتنے کا تھوڑا سا سامان ہے ہمارے جن لوگوں کے تسکر نے کیا ملوش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ماہر تھے تو انہوں نے شاید کو پڑھا اور مطالعہ حیات دنیا کا گھاٹ تھوڑا سا سامان برتنے کا دنیا کی زندگی کا عربی, کی, عربی کے عربی کے لغت کے پروفیسر تھے یونیورسٹی کے عربی کی بڑی مہارت ہے ہم نے فرمایا کہ متا اس کپڑے کو کہتے ہیں اس کپڑے کو بھی کہتے ہیں جس سے عورت اپنے حید کا خون پوچھتی اور اتنا گٹیا اتنا گندا ہوتا ہے کہ اس کو کسی کو دکھانا نہیں چاہتی اور اتنا زریل اتنا اکیلا ہوتا ہے کہ جلدی اس کو چھپانا چاہتی اور ایسا بدبودار اور ایسا کیا نا پسندیدہ ہوتا ہے کہ اس کو گھر سے نکال کر سائٹ میں جاتے تمہارے اللہ بزرگوں کی تشریحات اور ابھی تشریح تین طرح کی اس کی حیات متاثر ہے کتنی گھٹیا چیز اب تھوڑا سا ہم غور کریں کیا یہ اشیا مقصود ہیں یا اشیاء کے نتائج مقصود ہیں دنیا کی چیزیں مقصود ہیں یا ان سے حاصل ہونے والے فائدے مقصود ہیں کسی آدمی سے پوچھیں کہ آپ کو شفا چاہیے کہ آپ کو دعا چاہیے کوئی سمجھدار آدمی یہ نہیں کہہ کہ مجھے دعا چاہیے مجھے دعا ہی چاہیے کیا کہ مجھے شفا چاہیے ہاں شفا میٹی میں کیوں نہ ہوتی کہ مجھے تو شفا چاہیے تو مقصود شفا ہے وہ حال ہے مقصود دعا نہیں ہے وہ چیز ہے اشیاء مقصود نہیں ہیں ہے اور سیاست نتائج مقصود ہیں دنیا کے لحاظ سے بھی اگر تیس کو کامیابی کہتا ہے تو کامیابی ہی ہے وہ اشیاء کا حاصل ہونا نہیں ہے اشیاء کے نتائج کا حاصل ہونا ہے اشیاء کے ذریعے جو حوال آتے ہیں اس کا حاصل ہونا ہے اشیاء سے جو حوال درست ہوتے ہیں وہ, وہ مقصود ہوا ہے دنیا کے لحاظ سے بھی اس بات کو ہم یہ لیں مسئلہ ہیں اس بات کو اللہ کے تو والے بندے کھولتے ہیں میں بجاور میں تھا ایک آدمی لکی مرود کے علاقے کے آیا انہوں نے کہا جی حضرت بس میرے یہ دعا کریں گے میری پروموشن ہو جائے تو جو تھے ان کے پاس دعا کے لیے گیا تھا انہوں نے خیر بڑی حیرت ہی کہ نہ آج یہ پروموشن کے لیے آیا تھا اور اس کے نہیں پروموشن تو اس کے بعد اس کی تبدیلی ہوگی اور اس کے اتنے اخراجات بڑھیں گے اتنا دکھے کھایا کہ اتنا پریشان ہوگا اس کے بعد بس اتنے پریشان ہوں گے کہ یہ پشمان ہو جائے گا اپنی تبدیلی پر اس کے لیے خیر اور بہتری اسی میں آئی جس میں ہے سبحان اللہ خیر اور پینتالیس میں جو حال اس کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے وہ کچھ عرصہ کے بعد ملا اس سے خاجی بھونچ پر بڑھالا کا فیر ہوا کہ میری ترقی نہیں ہوئی تھی ورثہ میں بہت پریشان ہوتی <laughs> سبحان اللہ تو میرا محنت بھائی کامیابی یہ ہے وہ مال و دولت دنیا کے چیزوں کی چیزوں کا حصل ہونے کو نہیں کہتے ہیں کامیابی اس کے نتائج کو کہتے ہیں اس کے نتیجے میں جو احوال ہیں ان کے درست ہونے کو کہتے ہیں لہذا اس لیے اللہ والے جب،, جب بھی دعا کرتے ہیں بلکہ پرانے مجید میں اعمال کے نتائج بیان ہوئے دنیا کے لحاظ سے بھی کے نتائج بیان ہوئے ہیں آخر کے لحاظ سے دنیا کے لحاظ سے جو اعمال کے نتائج بیان ہوئے ہیں پورے قرآن مجید میں دو جگہ کے علاوہ کسی جگہ پر بھی اعمال کا نتیجہ دنیا کے فوائد میں قرآن نے نہیں بیان کیا جگہ بیان کیا سورائے قریش میں اطا من جامن احمد خواب کھانا دیا ان کو بھوک میں اور امن دیا ان کو خوف میں امن جو خوف میں دیا وہ بھی حال ہے وہ بادی چیز نہیں ہے ماد فقط بھوک میں کھانا دیا کرا ہوا ہے اور دوسرا کا سورہ روح میں آیا ہے کہ نگافارا یوں صلی السلام علیکم جمبال ہوں بنی کیا تم استغفار کرو گے تو اللہ تبارو تعلق مجھ کا گھر بارشن تمہارا نظر کرے گا اور تمہارے مال و اولاد میں تمہاری مدد فرمائے گا جگہ باقی ہر جگہ جو مال کے نتائج دنیا کے لحاظ سے اگر بیان ہوئے ہوئے ہیں تو خیر و برکت کی شکل میں کام جو حال ہے پتا نہ برکاتے میرے مارے بتاؤ یونیورسٹیوں والے اگر ایمان لاتے تک وہ اختیار کرتے تو ہم میں نے آسمان سے برکتوں کو نازرفانا برکت کا رحمت کا عفیت کا خیریت جو احوال ہے حالات ہیں وہ مادی چیزیں نہیں ہیں تو پورے قرآن پاک میں امال کے نتائج دنیا کے لحاظ سے تذکرہ کیا گیا ہے تو خیر برکت راحت عفیت رحمت اس شکل میں کیا گیا اور آخر میں کہا گیا ہے کہ ایسے بنگلے ہوں گے ایسی سواریوں ہوں گی ہاں جی ایسی شادیاں ہوں گی ایسے لباس ہوں گے ایسے کھانے ہوں گے ایسی موسیقی ہوگی ایسی مجلسیں ہوں گی ایسے برتن ہوں گے پھر وہ تفصیل کے ساتھ تذکرہ تو نیپال کی آیتوں میں اور حادثیث میں جنت کی جنت کے معیار زندگی کا تذکرہ پر بہت تفصیل جو آیا ہوا ہے دنیا کے لحاظ سے حال کا تذکرہ کیا ہے وہ تذکرہ جو ہے تو اشیاء کا تذکرہ نہیں کیا ہوا ہے یہ دانشوری یہ دانائی یہ فقط اندیال ہے مسئلہ اسلام کا حاصل ہوتی ہے کیا انسان تیرا مسئلہ مادی اشیاء کا جمع ہونا نہیں ہے تیرا مسئلہ تیرے حال کا درست ہونا ہے تیرے مسائل کا ہونا ہے مادی اشیاء کا ڈھیر لگ جائیں مسئلہ حل نہ ہو تو کیا فائدہ ہوا میری اسپتال میں ڈیوٹی تھی ایک آدمی آیا اچھا بھاری بھرکم آدمی نہیں دنیا میری طرف دنیا آدمی کو مال مل جائے تو اس نے کیا کرنا ہے خود کھانا ہے اتنا پیک بڑا کر, کر لینا ہے اور یہ ہے تو وہ مکان کو بڑا کر لینا ہے کیا دنیا کی چیزیں بڑھنی آیا اس, اس کی بیٹی کو کینسر ہے تو اس نے کہا کے ڈاکٹر سے کوئی دوائی ہو امریکہ میں ہو انگلینڈ میں ہو جہاز میں لانی ہو جہاز لانی ہو میں لا سکتا ہوں وہ لکھ کر دو مجھے میں لے کر آؤں گا خیر میں اس کو تو کچھ نہ کہا دل میں نے کہا وہ پکڑ ہوئی ہے کہ یہاں امریکہ بھی ناکامیاب ہے اور برطانیہ بھی ناکامیاب ہے اور جاز بھی ناکامیاب ہے اور تیسرا تیرا تیرا پیسہ بھی ناکامیاب ہے نا? اب اللہ کا وہاں پر ہوا ہے یہ کہ آ کے ساری چیزیں ہمارا ناکامیاب ہیں اب اللہ کا فضل بھی اس کو درست کر سکتا ہے اللہ کا فضل اس کو درست کر سکتا ہے میں اپنے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں نے دیکھا ایک آدمی آیا میرا واقف تھا پنجاب یونیورسٹی سے ایم ایس سی کی تھی کیمسٹری میں ایئر فورس میں افسر تھا کمزور ہوا برا حال ہوا میں نے کہا کیا بات ہے میں نے کہا کینسر ہے کینسر ہو گیا ہے اور یہاں علاج کے لیے آیا ہوں ہمارے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس کا کا تعلق تھا شاید بیٹھ کے بھی تعلق تھا نے کہا بس یہاں آیا ہوں دم کرانے کے لیے بس خدا استرا ہے علاج کرانا اللہ کے روز سب نہیں روکتے علاج میں اللہ کی رحمت ہے آپ کو اللہ نے پیسے آپ اپنے علاج پر خرچہ کر رہے ہیں نیت کر رہے ہیں اس پر آپ کو سواد مل رہا ہے خرچے کا بھی سواد مل ہے ٹھیک ہے نہیں لیکن آپ دھرم کے لیے آتے رہے ہیں یہاں آتا رہا جاتا رہا جا جاتا, جاتا رہا اللہ کی شان اللہ تبارک نے مکمل کفال حصیف فرمائی مکمل کے اندر وہ بعد میں پوجا میں نے کہا رہا کیسا کینسر سرکار کا سینومان اسٹیج تھری پھیلا ہوا نہیں پھیلاسر ایک جگ نہیں پھیلافا ہوئی اللہ کی شان آج بائیس سال سے زندہ ہے اس کے بعد اس کے چار مہینے لگے ہیں سات مہینے کا ملکوں کا سفر ہوا ہے اور اس سے پہلے سے کہا شاید جلدی مر رہا ہوں جلدی سے جو فنڈ فنڈ ملے گا کی دکان یہ سرے گی تاکہ بچے میرے نے کچھ مزدوری کریں گے کچھ نہ کچھ بے روزی ہو جائے گی یا رس سے جب فارغ ہوا تو, تو ان پڑھ آدمی چلا سکتا تھا کچھ دوسرا آدمی چلا سکتا تھا ایسے ایسا اسکول بنایا آپ پبھی سے کبھی گزرے تو شمال کی طرف اسکول ہے اس پر لکھا ہے سید سلیمان ندوی اسکول تو آیا ملنے کے اس کہا کہ میں اپنے حضرات کے نام پر بڑے عرص صاحب سید سلمان ندوی نے اللہ لے تھے تو ان کے نام پر میں نے اسکول اس بنایا ہے اللہ نے مجھے حضرات کی وجہ سے شفایت تو بھائی اب وہ چیز آ گئی وہ چیز آ گئی ہے کہ اس کا آگے مال ناکامیاب ہے امریکہ ناکامیاب ہے برطانیہ ناکامیاب ہے دوائی ناکامیاب ہے ڈاکٹر ناکامیاب ہے سب ہتھیار ڈالے ہوئے ہیں اب اگر کامیاب ہے تو اللہ کا امر کامیاب ہے اللہ کا امر کامیاب ہے اللہ کر سکتا ہے یہ پچھا رہے ہیں کہتے ہیں کہ تیرے پاس کوئی دم کے لیے آتے ہیں پہلے تو ڈاکٹروں کو گھر دیتا ہے پھر اس آدمی کو برا بلا کہتا ہے اور اس کے بعد کو تم دم کرتے اس کی کیا وجہ ہے میں نے اس کی وجہ ہے پہلے وہ ڈاکٹر کو گالی میں اس دیتا ہوں غلط گالیاں نہیں دیتا ان کو کہ اس کی ماں بہن کی گالی دے کر منہ خراب کر گالی اس لیے میں دیتا ہوں کہ اس کے دل میں ڈاکٹر نے ایک بال ڈالی ہوئی ہے کہ تجھے کینسر ہے تو مرے گا تجھے شفاط نہیں ہوگی تو اتنا خرچہ ہوگا یہ ڈاکٹر کوئی خدا ہے تو شفایش کیا ہوتا ہے اکیلے میں ایک تجربہ ہے تو میں کہ پہلے تو اس کی دل میں سے میں اس بات کو توڑتا ہوں جو ڈاکٹر نے سیدھے میں بٹھائی ہے کیوں جب تک اس کی یقین میں سے وہ بات ٹوٹ کر یہ بات نہیں آئے گی کہ شفا دینے والا اللہ ہے اللہ چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے اس وقت تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ایک بات ہے اس کو میں جو برا بلا کہتا ہوں تو اس بات کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا ہے تلب کے ساتھ آیا ہے کہ نہیں آیا اس کا اعتقاد ہم پر ہے کہ نہیں ہے اس نے میری گھر والی کہتی ہے کہ فلاں اپنے بیٹے کو دم کرانے کے لیے لایا تھا اس کو دماغی تکلیف ہو گئی ہے میں نے کہا دم کرنے کے لیے نہیں لایا تھا یہ تو اس نے کہا پھر کس لیے لایا تھا میں نے کہا یہ دموں والا خاندان ہی نہیں ہے میں نے کہا اس لڑکے کا میں نے امتحان لینا تھا تو وہ فریاد کرنے آیا تھا تیرے آگے کہ دماغی مریض ہے اور یہ تاکہ اس کے امتحان میں کچھ ان کو کوئی مراحت ہی دے دیا دموں والے نہیں ہیں میں نے کہا ان کا اعتقاد نہیں ہے بستا ہے خیر سروج یہ کر رہا تھا کہ ماں دیا کیا حاصل ہو جانا اب میرے بھائی تھی بتا کہ بڑا بنگلہ ایئر کنڈیشن کمرہ یہ مقصود ہے یا اس میں سونے والے آدمی کی راحت کی نیند مقصود ہے آپ بتائیں بڑا بنگلہ بڑا مال ہو گیا اس میں ایئر کنڈیشن کمرہ ہوگا اس میں آدمی لیٹا ہوا ہے آدمی کو نیند نہیں آ رہی ہے آپ تو بتا اس کا مسئلہ حل ہوا اس کو چیز ملی ہے حال نہیں ملا ہے اللہ نے اس کو مادی اشیا دے دی ہے حال اس کو نہیں ملا ہے اور اگر اس نے ظلم سے لی ہوئی ہیں وہ چیزیں اس نے اگر ظلم سے نہیں ہوئی ہے تو اس کو اللہ سے بھبارک تعلق ظلم کی جگہ پر بیٹھے اس کو آرام راحت دے گا او ہو اس کے پیچھے روح سیکھ رہی ہیں جن سے حق مارا ہے جن پر ظلم ہوا ہے اس سے جن سے چھینا ہے اس نے تو اس کو یہاں آرام کی نہیں جائے گی قتل نہیں آئے گی اس کو آرام اور راحت کا حال اللہ نہیں دے گا اللہ تبارک نے کفار کے بارے میں فرمایا دنیا کی چیزوں کا قتل کر کے دنیا کی چیزیں کفار کو دوں گا کس لیے دوں گا میں نواز حیات دنیا کہ ان کو مال اولاد میں دوں گا اس کے دوں گا تاکہ ان کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب دوں دنیا کی زندگی میں عزاب دوں مال ملا ہے بصورت عذاب ملا ہے مال ملا ہے بصورت عذاب ملا ہے اولاد ملی ہے بصورت آزاد ملی ہے کیس کریے پریشانی میں اضافہ پریشانی کے ذریعے بنے آرام راحت راہ ذریعہ نہیں بنی تو اس لیے مقصود جو ہے وہ کامیابی جس کو کہتے ہیں کامیابی کہ <متحدث> مادی اشاہ کا مل جانا مادی اشاہ کا حاصل ہو جانا نہیں ہے دنیا کے لحاظ سے کامیابی کو دیکھنا چاہتا ہے تو دنیا کے لحاظ سے کامیابی سہرے حال کا درست ہونا ہے تو جو اس کے فوائد حاصل ہونا ہے اس کے نتائج حاصل ہونا ہے ہماری ایک شاگرد میڈیکل کالج میں پڑھتی تو اس نے ایک لڑکی دوسری کو کہتی ہے کہ تو سوچتی ہوگی کہ ہماری زندگی بہت آلہ ہے کہ میرا باپ سپیشلس ڈاکٹر ہے میری ماں سپیشلس ڈاکٹر ہے اور دونوں کی خوب آمدنی ہے خوب پیسے کما رہے ہیں تو, بس کہا تو سوچتی ہوگی کہ ہمیں بڑی راحت کی زندگی آ میں میں بتاؤں صبح جب کھانے کی میز پر امی اور ابو بیٹھتے ہیں تو ان کی ہوتی ہے آپس میں لڑائی جب لڑائی ہوتی ہے ناشتہ تیار ہو جو پلیٹیں ہوتی ہیں اس کو اٹھا, اٹھا کر مارتے ہیں دیواروں پر اور دونوں بھوکے ڈیوٹی پر جاتے ہیں اب وہ جو ہے تو تلے ہوئے اور پکے ہوئے پراٹھے اور قسم قسم کے ذائقے چیزوں کو خون کھاتے ہیں ان کو کھوتے بلی کھاتے ہیں ان کو نوکر کھاتے ہیں اس رحمت کا فائدہ نوکروں کی قسمت ان کی قسمت میں فقط اس کے کمانے کی تکلیف اٹھانا اور اس کے سنبھالنے کی تکلیف اٹھانا وہ تو ان کی قسمت میں ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرنا وہ نوکروں کی قسمت میں میں ایک بڑے دانشور انگریز کی کتاب پڑھ رہا تھا تو لوگ کہتے ہیں بڑی زبردست کتاب آئی ہے اور بہت زبردست نفسیات کے بارے میں اور بہت انسان کی کامیابی زندگی کے بارے میں زبردست کتاب او ہو, ہو, ہو <سؤال> کہ چلے اس کو دیکھے پڑھا میں نے <سؤال> واقعی سال میں زبردست کتاب لکھی ہوئی تھی کامیابی کے پریشان ہونا چھوڑیے جینا شروع کیجیے اس کو اردو کا ترجمہ تھا ورجن سٹارٹ گے اس کا اصلی نام تھا انگریزی اردو ترجمہ میں تھا پریشان ہونا چھوڑیے جینا شروع کیجیے اور واقعی ایسی عجیب کتاب ہے کہ میرا خیال ہے کفار میں سے ایسی کتاب اس صدی میں کوئی نہیں لکھ سکا مسلمانوں کے کام کے بارے میں مقابلے میں تو گرد ہے علوم کو ایک باب میں رکھیں تو اس کی کوئی اسی تھی نہیں محمد, محمد علی کے حیاالعلوم کا اگر رکھیں تو کوئی نہیں خیال پڑ رہا تھا اور پہلے تو کہہ اس کتاب سے پہلے ایک اور بات آپ کو کہ اتنی کامیاب کتاب سے لکھیے کہ پریشان ہونا چھوڑیے جینا شروع کیجئے اور یہ دانشور جس کو یہ چیز نجیاتی طور پر حاصل تھی عملی طور پر تو کوئی اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی عملی طور پر حاصل نہیں تھی یہ آدمی خودکشی کر کے مراہ ہے خود خودکشی کی بہت مرایا خود اتنا پریشان ہوا اتنا ناکامیاب ہوا اس وقت میں لکھا ہوا ہے کہ راک فیلر ایک آدمی تھا مزدار فورڈ کمپنی کا مالک جس کی سمجھیں کہ آج سے پچہتر سال پہلے اس کی آمدنی ہفتہ وار چھ لاکھ ڈالر آج کل کے حساب سے کتنا ہو گئے تیس لاکھ روپے ہو گئے تیس لاکھ روپئے ماوار آمدنی اس بانیں کی تیس لاکھ روپئے جبکہ سونا آ... پانچ سو روپے تولہ ہے اب تیس لاکھ کے تولے بنا کر اس کو حساب کرے نا کتنی آمدنی کروڑوں اربوں میں آ رہی ہے کروڑوں میں ایک روزانہ کی آمدنی ہوگی روزانہ کی کی اور اس حال میں کہی حال ہو گیا کہ یہ بیمار پڑا ہوا اور بیماری ایسی ہو گئی کہ چہرے پر جھریاں سر سر گنجا ہو گیا صحت خراب کھانا آزم نہیں ہوتا ڈردوں سے مل مل کر آخر کرتے کرتے کرتے ڈردوں نے اس کو صرف جو کا پانی پینے کا کہا ہوا تھا کہتے ہفتہ وار آمدنی ام چھ لاکھ ڈالر اور ہفتہ وار کھانے کا خرچہ چھ ڈالر کیونکہ کہ جو کا پانی پینے کی اجازت تھی باقی سارے کھانے بند آخر میں ڈاکٹر سے مشورہ کیا ڈاکٹر نے کہا کہ ہم آپ کے علاج کے لیے میڈیکل بورڈ بٹھاتے ہیں جس میں سارے اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں آپریشنوں کا اسپیشلسٹ بھی ہو میڈیکل اسپیشلسٹ ہو سرجیکل اسپیشلسٹ ہو جی اور ساری بیماریوں کے ذکر کا علادہ اسپیشلسٹ ہو جی میدے کا علادہ ہو جی دل کا علادہ ہو جی دماغ کا علادہ ہو اور جی؟ دماغی امراض کا نفسیات کی امراض کا علادہ ہو سارے بیٹھے جی سب نے معائنہ کیا کہ سارے ٹیسٹ مکمل ہوئے آخر میں سب نے مل کر اس کو دماغی امراض کے ڈاکٹر کے حوالے کیا سائیکٹرس کے حوالے کیا کہ ہمارے حساب سے آپ کی کوئی بیماری نہیں ہے آپ کا علاج یہ سائکٹس کرے گا دماغی امراض کے ماہر کرے گا دماغی امرال کے ماہر نے تھا اس کے تفصیلی حالات معلوم کیے اور تفصیلی حالات معلوم کرنے کے بعد اس سے کہا کہ میں تیرا علاج کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے علاج سے پہلے تو میرے ایک سوال کا جواب دے گا اور وہ سوال یہ کہ تو چاہتا ہے کہ مال چاہتا ہے بڑا غور نے جی میں غور کیا اس نے گاجی میں خیر چاہتا ہوں تو اس نے کہا کہ تیری بیماری جو ہے وہ مال کی محبت ہے محبت؟ اس جگہ جب میں نے پڑھا نا اس سب جب میں نے پڑھا تو اس بار میں نے نشان لگایا میں نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ آدمی کہہ رہا ہے عزیز کا ترجمہ بیان کر رہا ہے راہ دنیا راست کل لو خطیت دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی ساری مصیبتوں کی چڑھ ہے تو اس کو چودہ سال پہلے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ نے دھیان کر کے دے دیا کہ تیری بیماری ماری مال کی محبت ہے اور واقعی اس کو مال کی اسی محبت تھی کہ اس کے جو شب کے کار تھا کاروبار میں اس نے اس کو اگا کر کہا کہ صحتیں ہماری خراب ہو گئی ہیں ہمارے دماغ پر بہت بوجھ ہے اور اگر ہم ہفتے میں ایک دن چھٹی کیا کریں میں نے ایک پرانی کشتی لی سمندر کے کنارے جائیں گے سیر کریں گے کشتی بیٹھ کر پھریں گے تو اس کے لیے وقت نکالو تو جب بات سے اس کو بڑا غصہ ہے اس نے کہا کہ تو تو ایسی ترتیب کو لے رہا ہے تو سارے کاروبار کو فیل کرنا چاہتا ہے اگر کو ضائع کرنا چاہتا ہے پیسے سے لگانا چاہتا ہے میں تجھے کاروبار سے نکال دوں گا اس نے نہیں مانی اس کی بات اس کا کرندہ ہے اس نے کہا جی فلانہ ملک کو ہم نے میری جہاز میں مال بھیجا ہوا تھا اور اخبار میں خبر آئی ہے کہ اس میں طوفان آ گیا ہے اور تم نے کہا تھا کہ اس کا بیمہ نہ کراؤ کیونکہ دس ڈالر اس کا خرچہ ہے دس ڈالر لگیں گے اور وہاں تو طوفان آ گیا سارا جہاز ڈوب جائے گا پھر کیا کریں اس کا جلدی خبر کے مشہوروں سے پہلے جلدی جا کر بیما کرا کے آ جاؤ وہ جا کر دس ڈالر دے کر بیما کرا کے آیا جب واپس آیا پیچھے سے خبر آئی کہ طوفان تھم گیا اور جہاز گئے تو خیر سے نکل گیا ہے اتنا اس کو افسوس ہوا کہ اس دس ڈالر کے خرچے پر اس کو بخار چڑھا اور ایک چھٹی کر کے گھر میں جا کر لیٹ گیا کیونکہ اس کو دس ڈالر کے خرچے سے بخار ہو اتنی مال کی محبت تو دس کے خرچے کے مارے مسلمان ہو گئے ہو گیا اس کو بخار چڑھ گیا اس کے مائر کے دماغی عمر کے مائر نے کہا پہلی بات دنیا کی محبت دوسری بات یہ کہ تم نے سارا پیسہ بینک میں جمع کر کے رکھا ہوا ہے خرچ تو نہیں کرتا سارا معاشرہ تو اسے نفرت کرتا ہے معاشرے میں تیرے خلاف نفرت ہے تجھے ہاتک کا نفرت کا رویہ معاشرے میں ملتا ہے لہذا تو مال کو فٹکا کر تو مال کو خرچ کر تو ایسے معاشرے میں تمہیں محبت کا اورزوں کا احترام کا رویہ ملے گا جی اس جگہ پر میں نے پھر نشان لگایا کہ اللہ تو بارک تعالیٰ نے مال کو اللہ کامیابی مال کے خرچ کرنے میں رکھی ہوئی اور حضور صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بات تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا کافی لمبی حدیث کہ تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں سب سے مال کم نہیں ہوتا خیر نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ تو اوقات مقرر کرے گا کتنا وقت میں کام کروں گا اس کے بعد آرام کے لیے آئے گا جب تو آرام کے لیے آیا ہوا ہو اور تیرہ آدمی تجھے ٹیلیفون کرے کہ فلاح گودام میں آگ لگ گئی اتنا نقصان ہو گیا تم ٹیلیفون بند کر کے کہو کہ چپ ہو جاؤ شٹ اپنی چپ ہو جاؤ مجھ سے بات نہ کرو میں جب کل آیا کام کے وقت لایا تو پھر مجھ سے کہو گے پنکھے کو کیا بات ارد اسے کہنا ہے کہ مجھے مجھ سے بات نہ کرو میں کل آیا پھر بات کرنا بھی میرا آرام کا وقت ہے اور تیسری بات یہ کہی کہ تم اپنے مال کو خیرات کرو سرکار کرو اس نے جب اعلان کیا کہ میں مختلف اداروں کو خیراتی پیسہ دینا چاہتا ہوں تو لوگوں نے کہا کہ وہ ہو رات خیزر کا مال ہے اس نے کمائی کا کوئی راستہ اس میں نکالا اس سے پیسے نہ لینا لوگ نہیں آتے اس کا پیسہ لینے کو نہیں آتے تھے کیونکہ اس کی کنجوسی اس کی مشہور پھر آخر اس طرح ہوا جب لوگوں کو تسلی پیسہ لیا لوگوں نے اس سے پنسلین کی ایجاد میں پیسہ دیا اور, اور مختلف خیراتی اداروں کو چاروں طرف سے پیسے تقسیم کیے تب وہی آدمی جو راستے پر گزرتا تھا لوگ اس پر تھوکتے تھے اس کو لانت کرتے تھے اس سے محبت کرنے لگے اس کو سلام کرنے لگے اس کا پوچھنے کے لیے آنے لگے کوئی ادارہ کہتا ہے ہمارے پاس آئے ہماری تقریب ہوگی اس کی صدارت آپ کریں گے دوسرا کہتے ہیں کہ آپ مہمان خصوصی ہوں گے آپ چیف گیسٹ ہوں گے جگہ جگہ سے محبت اور جگہ جگہ سے خیرخائی لوٹ اسپیکر میں دھیان نہیں کرنا اچھا. اندر, اندر کا اچھا اندر کا ٹھیک ہے اوپر کے لوٹ اسپیکر میں دان کر کے لوگوں کو پریشان کرنا ہوتا ہے اور جو لوگ نماز پڑھاتے ہیں لوٹ اسپیکر میں اوپر والے میں ان کا نماز پڑھانا فیل مخرو ہے سب کی نماز مخرو ہے اچھا ضرورت میں جواب آواز نہ پہنچ سکتی ہو تو اس کا خضیلت نہیں ہے جواب ہے افضل نہیں ہے جائز ہے جائز اتنی طرح کھینچ کر خیر جی کیا کر رہے تھے اتنی محبت سے لوگ کرنے لگ گئے اتنا محبت کا رویہ اس کو ملا کہ اس کے گنجے سر پر بال ہو گئے چہرے کی جیا اس کے دور ہو گئی اس کے میجر نے کام شروع کیا اور اس کا کھانا ہزم ہونے لگ گیا کھانا اس کا حضم ہونے لگا اور گنجے سر پر بال اگائے آئے چہرے کی جریا دور ہوئی سبحان اللہ تو اس لیے کیا کہتے ہیں کہ ہاں اب یہ بات تو ہو ہوگی نا کامیابی کیا ہے تو تھوڑا سا تذکرہ ہو گیا نا وہ فقط دنیا کے لحاظ سے تذکرہ میں نے کیا کہ دنیا میں اشیاء نہیں احوال دنیا کے لحاظ سے اشیاء کا درست ملنا نہیں احوال کا درست ہونا یہ کامیابی ہے ہم صلاح السلام جو معیار بتاتے ہیں تو شروع میں نے عائد پڑھی کیا سو رشور کامیابی تو پہلی بات تو اور نجات آخرت ہے منصوبے جن دفت پاس جو چھوٹا آرس ہے ہوا داخل جنت میں یہ ہوا کامیاب جو چھوٹا آگ ہے اور ہوا داخل جنت میں یہ ہوا کامیاب جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی آدمی سے راضی ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی آخرت کو بناتے ہیں جب اس کی آخرت بن جائے تو اس کی برزخ کی زندگی کو بناتے ہیں قبر کی زندگی کو بناتے ہیں پھر یہ وہ بن جائے تو دنیا کی زندگی کو بھی برکت والی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پور رحیم ہے رحمت والا ہے اس کی رحمت بہت وسیع ہے وہ سب سے بڑی ضرورت انسان کی پہلے پوری فرماتا ہے اور سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ آخرت ہے وہاں کی نجات اس کے بعد برزخ ہے قبر کی زندگی اور اس کے بعد دنیا کی زندگی تو تیسرے درجے میں اللہ تبارک دنیا کو بھی بناتا ہے عام طور پر عمومی طور پر جو عمال سالیہ اور نیک زندگی کے جو اثرات ہیں اس میں دنیا کی زندگی کا راحت والا برکت والا ہونا یہ ہے اکثر ہی یہ ہے نوے فیصد یہ دس فیصد ساتھ ہے وہ مجاہدات تکالیف ہیں وہ بہت اونچے درجے والے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے عام طور پر میں وہاں پشاور میں اپنے تبدیب والے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ جب بیان کرتے ہیں نا صاحبہ اکرام نے بچوں کو یقین کیا عورتوں کو بیوہ کیا اور پیٹوں پر پتھر باندھے اور پھا کے ہوئے جی؟ اور یہ ہوا وہ ہوا تو لوگ سارے سنتے ہیں کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا اور بہت کبھار انہوں نے کیا اللہ ان کے بہت درجے بلند کریں ہم نہیں کر سکتے ہمارے بس سے باہر ہیں اب اس کا بھی آپ کو تذکرہ صدا سدار یہ جو مجاہدات والی زندگی ہے یہ خود حضور صلیحی زندگی ہے مکہ مکرمہ کے تیرہ سالہ اور اس تیرہ سالہ زندگی میں پہلے دس سال میں کل چالیس آدمی مسلمان ہیں اور آگے تین سال میں اگر کریں تو یہ کل دو سو ہوں گے یہ وہ جائیداد دو سو آدمیوں نے برداشت کی پھر مدینہ منورہ روانگی ہوئی ہے مدینہ منورہ روانگی کے با... روانگی کے بعد با... با... چھ سال بعد خیبر فتح ہوا ہے تیرہ سال یہ لگایا چھ سال وہ لگائیں تیرہ سے انیس سال فرماتے ہیں علمائے اکرام ماہرین تاریخ کے خیبر کی فتح کے بعد مسلمانوں کو فاقہ دیں گے پھر فاقہ ختم ہوں فتح خیبر کے بعد یہ انیس سالہ زندگی کے بعد پھر مالی تندستی نہیں رہی حضور صلی اللہ علیہ گھر میں اگر فاقہ ہوتا تھا تو یہ علماء اکرام نے اس کو بیان کیا وہ فخر اختیاری تھا فخر تراری نہیں تھا مجبوری کا فقر نہیں تھا اس فکر کو خود اختیار کیا تھا اپنا. گھر میں فاقہ ہونا اور ضرور کے کپڑے ہونا ضرور سے زدہ نہ ہونا جھومڑا کھولا مکان ہونا یہ آپ کا فقر اختیاری ہے آپ نے ارادہ اس کو اختیار کیا ہے مجبوری کے تحت اختیار نہیں کیا فتح خیبر کے بعد جو فقر ہے فخر اخراری نہیں ہے فقر اختیاری ہے فتح خیبر کے بعد جو ہے پھر فاقہ نہیں ہوا ہے اور دور فاروقی میں عمر فاروق دل آدمی کے دور میں تو اتنا مال آیا ہے ایک روپئے پیسے گر کر تقسیم نہیں ہوئے کٹورے بھر کے اور پیمانے بھر کے لبے بھر کے تقسیم ہوئے لیکن فخر و فاکے کے اتنا رواج تھا کہ عمر فاروق خود اپنے گھر میں دو سارن پکڑے نہیں دیتے تھے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اباجان میرے ساتھ کھانا کھائیں گے کھانا کھانے کے لیے دیکھا گوشت پکا ہوا ہے اس میں گھی ڈالا ہوا ہے انہوں نے کہا بیٹا میں یہ کھانا نہیں کھاتا ہوں دو سالن میں گھی ڈالا سالن میں اور گوشت ڈالا سال میں نے ابا جان اس طرح تھا کہ آج گوشت بہت سستا تھا اور دو درم کا جو گوشت مجھے تھا وہ ایک درم میں ملا ہے اور ایک درم کا میں نے گھی خریدا تھا تو لہرا دونوں کو ملایا بسا کتنا سستا کیوں نہ سالن یہ دو ہیں میں نہیں کھاتا اور ہمیں فاروق عظی میں آگے سے آ رہے ہوتے تھے اور کوئی شادی گوشت لے کر آ رہے ہوتے تھے تو مارے شرم کے کو چھپاتے تھے کہ اب انہوں نے دیکھ چلے فکر واقع کتنا رواج تھا اتنی مالداری کے باوجود تھی اور دورے اس میں تو صبح کے وقت ایک آدمی نے ڈورا پیٹ رہا ہوتا تھا کہ لوگوں آؤ بیت المار سے گندم نکالو کہ گندم خراب ہو رہی ہے اور ایسے کے بعد دوسرے آدمی نے ڈورا پیٹا کہ لوگ آؤ بیت المار سے چھاپ نکالو کہ خراب ہو رہا ہے تو عثمان اج اللہ نے اعلان کیا کہ حکومت کے پاس میں اتنی جگہ ہے نہ اتنا وقت ہے کہ وہ زکوات کی سیدت جمع کر کے تقسیم کرے زکات نماز کی طرح عبادت ہے خود نکالو خود ڈھونڈو خود تقسیم کرو اتنی معاشی آسودگی آئی ہے عبد زبیر حضرت زبیر اضلاع کے ساتھی ہیں اتنی وسیع زمین کہ ان کے ایک, ایک ہزار غلام کھیتوں میں کام کرنے مظاہرین ایک ہزار اور یہ مظاہرین ایسے نہیں خریدے گئے غلام بارہ ہزار درم کا ہے غلام بارہ ہزار درم کا ایک غلام تو ایک ہزار کتنے ہو گئے ایک ہزار کا بارہ ہزار کتنا ہو گیا <تصفح> ایک کروڑ بیس لاکھ تو کے غلاموں کی قیمت ہے. اگر اور صاحب بھی بات ہے سو درم میں اونٹ ہوتا تھا اب پچاس ہزار میں اونٹ ہے تو پچاس ہزار کو سو میں تقسیم کرو کتنا ہوا جی پانچ سو ہوا تو گویا اس وقت درم آج کے پانچ سو روپئے کے برابر ہے جی تو ایک کروڑ بیس لاکھ کو پانچ سو میں مزید درد دو یہ تو اس کے غلاموں کی قیمت ہے ایک سابی رسول وہ ایک ہزار کی زمین کو کاشت کرے تو زمین کتنی ہوگی مولانا صاحب الحمد اللہ فرماتے تھے کہ بخاری شریف میں مجاہد کی مالک غنیمت کو زندگی کی جو برکت ہوتی ہے اس باب کے تحت میں اس کو لکھا ہے اس چیز کو مالک غنیمت ہے جو مجاہد کو روزی حاصل ہوتی ہے اس کی برکات کے بعد میں اس کو لکھا ہوا ہے امام بخاری نے یہ ساری یہ زمین یہ جائیداد یہ جہاز میں جو مال غنیمت ملا ہے اس سے حاصل ہوئی ہے دکان کر کے نہیں حاصل ہوئی ہے خیت بہل چلا حاصل نہیں ہوئی ہے. يعني, اور عبدرآداد میں نوفرز اللہ عدم عبدلباد میں نوفرز حال میں ہجر کر کے آئے ہیں کہ ایک درم جیب میں تھا اور جب کاروبار شروع کیا ہے تو روایت ہے اعظم صحابہ کی کہ روایت ہے کہ ساٹھ ہزار غلام آزاد کیے ہیں زندگی میں دوسری روایت ہے کہ ساٹھ ہزار خاندان آزاد کیے ہیں غلامی ساٹھ ہزار خاندان چلو ساٹھ ہزار خاندان خاندان میں تین آدمی کم از کم ایک بار دیکھ بولو تو ایک بچہ تو لگائے نا خاندان بن گیا, جی؟ گیا جی چلو بچہ نہیں ہے دو بھی تو خاندان بننے چلو ذرا 60 ہزار نہ لگاؤ خاندانوں کے اس کو ایک لاکھ ہی لگا دو ایک لاکھ غلاموں کے آزاد کرنے سے. ایک لاکھ کو پھر ضرب دو بار ہزار سے وہ درد بناؤ پھر اس کو ضرب دو پانچ سو سے ہاں جی ایک لاکھ زبے بارہ ہزار سے پھر ضرب پانچ سو اتنا صدقہ تو غلام آزاد کرنے کا ہے اور ایک ایک دن میں پچاس پچاس ہزار روپے صدقہ آتاشی مدینہ بنا رہا ہے کہا ہو گیا ان کا ان کی گن مارہ تھی ملک کی شان سے غالباً ایک ہزار اونٹ ایک ہزار اونٹ ایک ہزار اونٹ آ رہے تھے آتاشی نے بلایا اور نے کہا برہمان تو کسٹتا ہوا جنرل کے داخل ہوگا ایشرا بشرا ان دس آدمی میں سے جن جنر کی بشارت حضور نے زندگی میں دیے تو ان سے کہا کہ تو تر سے کہا تھا کہ مالداری کی وجہ سے یہ گھسٹ کر جنر میں جائیں گے تو ان سے کہا کہ اب دام تھی گھسڑ کر گندر داخل ہو بس گوئے اس بات نے کہا کہ میں جان آپ گواہ رہیں کہ جو یہ کافلا گندم کہا رہا ہے یہ اونٹ ماں گندم کے اور ماں اپنے اس پر جو ڈالتے ہیں کو کہتے ہیں تاکہ بوجھ اس کو زخمی نہ کریں کہ یہ اونٹ ہزار اونٹ ماں اپنی گندم کے اور ماپ نے گیروں کے یہ مدینہ بندین ہے تو ایک اونٹ کتنی من اٹھاتا ہے آٹھ من اٹھاتا ہے کیسے کیسے آٹھ من پکے پانچ من ہے جی آٹھ من گند آٹھ ہزار من گندم یہ سب کے ہیں ان کی زندگی کے اور سارے جہادوں میں گئے ہیں سارے سفروں میں گئے ہیں آدھا دن مسئلہ نبوی کے لیے آدھی رات نبوی کے لیے اس کتاب کو بھی پورا کیا ہے جی آج تک جماعت میرے ساتھی آئے ہوئے ہیں آج ملان نے فرمایا ہوا ہے آیا تو صاحبہ نے کتاب لکھی ہے جو کہ عالمی سطح کی لاجواب کتاب آیا تو صاحبہ عربی میں لکھی ہے اردو میں ترجمہ باد میں ہوئے تو اور صحابہ کی زندگی کے بارے میں ان کی بہت مہارت اور بہت ان کی کا مطالبہ انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کرام کی زندگی کا خلاصہ نکالا جائے تو ہر شادی کے سال میں چار مہینے تو باہر کے اسفار آ رہے ہیں چار مہینے باہر کے سفر آ رہے ہیں اور جو مدینہ بنا رہے زندگی گزاری ہے اس میں سے آدھا دن دیا ہے مسجد نبلی کی خدمت کے لیے آنے والے مہمانوں کی خدمت کے لیے ان کو دین سکھانے کے لیے پڑھانے کے لیے تعلیم کرنے کے لیے اور آدھی رات اس نے دیے عبادت کو چار مہینے ہو گئے آدھا دن اور آدھی رات ہو گئے تو باقی آٹھ مہینوں میں سے چار مہینے ہی ہو گئے تو گویا اس کو کمائی کے چار مہینے ملے ہیں ان چار مہینوں میں کمائی کے چار مہینوں خرچہ کتنا ہوا پہلے صرف اپنا خرچہ ہوتا تھا آپ باہر ملک سفروں میں جائیں وہ خرچہ اپنی جب سے کرنا باہر لوگ مسلمانوں کا مجرم منورے میں آ رہے ہیں دین سیکھ رہے ہیں ان پر خرچہ کرنا جاتے ان کو ہدیے دینا اخراجات ہو گئے تین گنا زیادہ کمائی کے وقت ہو گیا تین گنا کم ہاں جی اور یہ محنت انہوں نے کیا ہے تو اللہ سے بارک نے اس کی برکات کا دور کیا ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے داری کا میں نے تذکرہ کیا عبد الرحمان نو رضی اللہ عنہ کے کاروبار کا تذکرہ میں نے کیا اور اس طرح باقی صاحب کا نام رائے اجمہین کا کہ ابھرے فاروق رلا میں پکڑ پکڑ کر گورنر بناتے تھے اور چھپ چھپ کر بھاگتے تھے اتنے ملک فتح ہوئے ہیں کہ گورنمنٹ یہ تقسیم ہو رہی تھی آدمی نہیں ہوتے اب آپ تو تقسیم ہوتی تھی جب پھر یہ تقسیم ہوتی تیاد نہیں آدمی ہوتے تھے چھپتے تھے جب المنی کسی ماغ پر جہاد کے لیے اور جان دینے کے لیے اگر تو کہتا ہے میں بالکل تیار اپنا پیسہ لے کر اپنا خرچہ لے کر اپنا اس لے کر اور گورنر بننے کے لیے تو کہہ رہا ہے اس کے لیے میں تیار نہیں ہوں ان کے گورنر کا پیشہ سنا میں نے ایک گورنر کو ان سال کے بعد بلایا ان کا حساب کتاب کرنے کے لیے آڈر کرنے کے لیے یہ جب آئے ایک میزا اور پیروں سے منگے اور ایک لوٹا اس سال میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے حساب کتاب کیا سب کچھ ٹھیک ہوا گھر بھیجا جاسوس ساتھ بھیجا کہ گھر میں کہیں اعلیٰ میرا زندگی میں اور میرے سامنے کہیں ایسے نہ آئے ہوں ان نے کہا گھر میں بھی یہی یاد ہے گھر کے لیے ان کو پیسے دیے وہ گھر پہنچتے بیوی نے تقسیم کی ہے شاید اس بات کو میں کہنا چاہتا تھا بلایا کہا کہ آپ کو پھر بھیج نے کہا میرے کو صدا کے لیے مجھے پھر نہ بھیجنا پیاری گورنری نے میرے زبان کے عمل کو خراب کیا کہ اس نے مجھے غصہ آ گیا آدمی پر میں نے اسے کہا تیرا ناس ہو جائے کی گل اسے نہیں دیجیے میں نے کہا تیرا ناس ہو جائے تیری گورنری کی وجہ سے میری زبان کا عمل خراب ہوا اس گورنری پر میں پھر کبھی نہیں جاؤں تو محترم بھائی اور دوستو ان لوگوں کا فخر تھا فخر اختیاری تھا مجبوری کا نہیں تھا ورنہ یہ دولت ہوئی تھی خود رائے سرکار میں دست نے ایک واقعہ لکھا ہے ڈبلو ہزار بیٹھے ہیں اگر مطلب فراہم آئے ہوئے ایک تعلیم مسجد کی اجتماعی ہے ایک تعلیم گھر کی ہے لیکن تعلیم اے کی تین ہے دو نہیں ہے تین ہے ایک گھر کی تعلیم ایک مسجد کی تعلیم کسی تعلیم کون سی انفرادی تعلیم ہے خود بیٹھ کر پورے نصاب کو فضال اعمال کو فضائی لحاظ کو فضال سرکار کو آج اول تو آخر پڑے گا پراشا سرکار میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ مکہ مقرم مکرمہ میں ایک فقیر نے ایک مالدار آدمی کہا کے کہ ہاتھ سے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے کچھ دو مانگتا ہے ہٹا کٹا مسٹنڈار اس فقیر کو جلا لا وہ صرف ہاتھ سے پکڑا تھے پکڑا اور اندر لے گیا جی. اور میں ساتھ تواف کروایا تھا. یہ آدمی کہتا ہے کہ یہ اللہ والا جب تواف کے لیے قدم اٹھاتا تو قدم رکھتا تھا کہ ایک قدم کے نیچے سونا آتا تھا دوسرے کے نیچے چاندی آتی تھی تیسرے کے نیچے ہیرے آتے تھے اور اس پر ایک توف کر رہا تھا اور میں دیکھ رہا تو اس نکالا پایا اس کا یہ ضرورت اللہ نے دی ہوئی ہے پہلے سواب کے لیے پہلے سواب کے لیے سوال کیا ورنہ ہمیں اللہ نے یہ دیا ہوئی. موتم آئیر دوستوں آپ جس بات کو خلاصے کے طور پر میں نے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کامیابی کا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کامیابی کا حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس یہ کامیابی آپ کو مال سے وسائل سے ان چیزوں سے نہیں ملے گی یہ کامیابی آپ کو مال سے نہیں ملے گی یہ کامیابی آپ کو امال سے ملے گی اس کے لیے فرض زندگی کو لینا ہوگا صاحب کرام رضوان اللہ مجمعین کی طرف زندگی تھا اس کو لینا ہوگا اپنی زندگی کو تو درست کرے گا اتنی اصلاح اور میرے بھائی فرض اہم ہے جس سے فرض واجب سنت وقدہ پر تو کھڑا ہو جائے اگر تجھے جا سنت وقت ترک ہے تو سمجھ لے کہ فرض اصلاح تجھے نہیں حاصل ہے واجب ترک ہے تو فرض اصلاح تجھے حاصل نہیں ہے اگر ذریعہ لمال قزا ہوتی ہے تو اسی فرض اصلاح حاصل نہیں ہے جس کو فرض اصلہ حاصل نہ ہو دنیا کے کام میں لگنا استرار کے درجے میں جائز ہے اس کا زیادہ جائز نہیں ہے پہلے اپنی اصلہ کریں گے کے کیسے کہتے ہیں بچے بھوکے ہوئے ہیں یا خود اس پر فاقہ آ رہا ہے اور, اور کمائی کے لیے جائے تو یہ بھوکوں مر جائے گا اتنی کمائی کرے کہ بھوک کی نجات ہو جائے اور اس باقی کو اپنی اصلاح کے لیے لگائے اصلاح اپنی کرنا یہ فرض ہے اور فیصلہ ظاہری فرض واجب ظاہری نہیں ہے فرد واضح ظاہری بات نہیں کہ باطل میں قبل اثر دالت کی نہ رہا یہ نہ رہے یہ دور ہو باطن کی بھی اصلاح ہو باطن باطن میں اخلاص توازو ہمدردی خیر خائی یہ بھر جائے ٹھیک ہے نا میں آتا ہوں مسجد میں میں مالے کا خان ہوں امام کے پیچھے میرے پیچھے جگہ مقرر کی ہوئی ہے وہاں میں نے جب نماز بٹھائی ہوئی اس نے آ کر کھڑا ہوتا ہوں اور جب دوسرا خان آ کر کھڑا ہوتا ہے تو میں سب میں کھڑے پہلی سب میں کھڑے امام کے پیچھے کامت کرتے ہوئے میرے پیٹ میں آگ لگ جاتی ہے کیوں اندر کبر سے بھرا ہوا ہے اس لیے بعض ایسے حال ہے باطنی نہیں تو ان حال والے آدمیوں کے لیے اللہ نے کہا ہوا ہے کہ اس کا فرض واجب کوئی یمول اللہ کو قبول نہیں ہے ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے سلسلے میں بیٹھ اس نے مجھے خط لکھا اصلاحی خط لکھا اپنے اصلاح کے بارے میں مطلب کہ مالدار مریض اچھا لگتا ہے غریب مریض اچھا نہیں لگتا ہے اور مالدار مریض کو دل چاہتے شفا ہو جائے غریب مریض کو دل نہیں چاہتا کہ شفا ہو جائے میں نے کہا کو جواب لکھو کہ یہی تو یہی تو دولت پرستی ہے یہی تو مال پرستی ہے اور اس مال پرستی لوگوں, مال پرستی والے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہوا ہے جو شریف میں آیا ہوا ہے کہ ان کا فرض واجب کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں اس کا دل گندا ہے اس کا دل گندا ہے اس کا دل دولت کا پجاری ہے یہ اگر نماز نہیں کھڑا ہے تو اس کا سر دولت کے بت کو سجدہ کر رہا ہے اللہ کو نہیں کر رہا یہ میں آپ کو واضح طور پر اس کو اگر پتہ چلتا ہے کہ چارج کی نماز پڑنے سے دکانیں نہیں چلتی ہے روزی زیادہ ہوتی ہے کہ چارج کی دکان پڑھ... نماز پڑتا ہے رضائی لائی کی نیت سے نہیں ہوتی ہے دکان کی نیت سے ہوتی ہے تو سیدا اظبلال کیا آگے نہیں ہے تو سیدہ مال کیا ہے یہ دل میں کھوٹ ہوتی ہے اس کھوٹ کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے اس کھوٹ کے ساتھ وہ حج کرتا ہے اس کھوٹ کے ساتھ تمرہ کرتا ہے. ہے. ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہوا ہے حدیث سے میں آیا ہوا ہے کس کھوٹ کے ساتھ جو آدمی فرد واجب کسی عمل کو لے کر آئے گا اللہ نے قبول نہیں کرنا قلب کھوٹا ہے یہ قلب کھوٹا ہے عرفات میں کھڑے ہو کر کیا ہوا گناہ معاف ہوتا ہے کھوٹا قلب کھڑا نہیں ہوتا پوچھ تو مکتی ہوں سے لما سے اس کے بارے میں نہیں آیا ہوا کہ عرفات میں کھڑے ہونے سے کھوٹا قلب کھڑا ہو جائے گا کیا ہوا گناہ معاف ہوتا ہے ٹھیک نا قلب کا زن جو ہے وہ الگ مجھے ہے قلب کی سیاہی جو ہے وہ الگ ہے. قلب کا کھوٹ جو ہے اس کے لیے دم ہے. اس کھوڑ کو درست کرنا ہو ٹھیک ہے نا یہ الگ کی دعوت دیتے ہیں کے کے بار کی دعوت دیتے ہیں وہ قلب کی کھوٹ کے بارے میں اس کھوڑ کو درست کرنا ہے ایک یہ اگر صاحب موبائل کیا میں کرتا ہوں ایک آدمی اپنے ایک ایک آدمی سا کا ایک جیلی تیر بردیش کیونکہ بڑی ایک اثر والے چیز ہے تو اس لباس میں گٹیا لوگ جھوٹے لوگ بھی بیٹھ جاتے ہیں پیسے جمع کرنے کے لیے پیسے تک ایک جمع تھا تو سارے چرف بانگا سین بیچنے والے سب کے بعد جاتے ہیں ایک آدمی تھا اس کا بریف تھا بڑے شکرانے بھی دادا تھا اور علاوہ اور عام کاروبار کے ایک گندی اوروں کے ساتھ بھی تعلقات جو خراب بازار میں بیٹھ کر فٹکاری کرتی بزرگ کہا کرتا سب اللہ کرتا ہے کوئی خود کچھ نہیں کر رہا کوئی فکر نہ کرو سب اللہ کرتا ہے سب اللہ کراتا ہے نبی بلّہ نکالے سین کا خیال ہوا کہ میں اپنی یار کو لے کر جاؤں پیر صاحب کے بعد تو پیر صاحب جب کہ سب اللہ کراتا ہے کوئی خود کچھ نہیں کر رہا تھا بڑی کوشش ہے کہ میں جو کر رہی ہوں میں بھی بلا ٹھیک کر رہی تو اسے تو ملایا جا کر گری اور ملایا اس کے ساتھ جب ملایا تو سیر صاحب نے کہا کوئی فکر نہ کرو سب اللہ کرا رہا ہے تو کیا کر رہی ہے تو کچھ نہیں کر رہی ہے سب اللہ کرا رہا ہے جب اس کرانے لگے, لگے تو <تصح> ساتھ خیال ہوا کہ یہ تو بڑا بڑی خوش ہوگی میری یار کو ہے تو اس نے کہا کیسے دیکھا ہمارے پیر صاحب تو اسے کہا تیرا پیر, پیر کافر ہے کیسے اس نے کہا کہ یہ گناہ کو حلال سمجھ رہا ہے اور ہم تو لگتے ہیں کہ اور بدکاری کرنے کے باوجود اس کا ایمان محفوظ تھا یہ عورت کا ایمان بدکاری کرنے کے باوجود محفوظ تھا اور اس کا گدی ہونے کے باوجود ایمان صلب تھا میرے بھائی غم پہلے کھوٹے دل کو کڑا کرنے کا ہوتا ہے یہ کھوٹا در کڑا ہو گیا تو تھوڑے عمار پر جو ہے تو بن جاتا ہے اور یہ کھڑا نہیں کر سکنا تو بس میں نہیں توڑ رہا ہے دھیرے میں چل رہا اس کے لیے آدمی کو کسی مہر کے پاس جا کر اپنے حال کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے بیٹ اسی کو کہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں اور اپنے حال کو درست کرنے کے لیے کوشش کرنا اور اس کے بعد پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا پانی میں ہے ٹھیک ہے نا وہ ہمارا ایک پروفیسر صاحب مریض کو داخل کرنے کے لئے گیا تو مریض کو ڈاکٹر نے لوٹایا اس کو دیکھا اس کو لگا ہوا کہ اس کو تو ہارٹ اٹیک ہوا گرنے والا ہے اسے کہا اس کو دبا کر تو لیٹ جائے جب وہ لیٹا تو اس کو وہ تھوڑی دیر میں اس کا جو خون کا لوکھڑا بڑا تھوڑا کراٹ کہتے ہیں وہ جا کر دماغ کی رک میں پھنسا اور اس کو فالج ہوا اور فالج پنے سے پاگل ہو کر آئے آدمی اس کے بعد پاگل اپنا اس کو پتا ہی نہیں میرا کیا حال ہونے والا خود مجھے مزید کو لے کر گیا ہوا ہے مجھے اور آپ کو ہمیں اور آپ کو اپنا پتا ہی نہیں تو نماز پڑھتے ہوئے حال کو جاتے ہوئے ہم کس حال میں ہیں اور یہ آل اللہ کے ساتھ وہ دیکھ رہا ہے یہ عالم خا ہے نمات کے سب اللہ جانتے تھے یان کی خانت کو جب تو بد کرتا ہے گھر بار ہم کو دیکھتا ہے نقصے کے لیے مزے کے لیے یاما تو پھر سدور ہو جو تم جل میں چھپاتا ہے جس بات کو اس کو اللہ دیکھ رہا ہے اس کو اللہ جانتا ہے تو اللہ فضل فرما دے اصلاح کا عمل ہو جائے تو آدمی کو یہ بات کل محفل ہوتی ہے کہ اللہ اللہ حاضر ہے اللہ میرے ساتھ ہے اللہ تبارک اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس میں ایک جگہ بیٹھے ہوا تھا تو ایک آدمی آیت کا مانا پوچھنے کے لیے آیا اسے کہا جی یہ آیت کا ماننا کیسے ہے کہ وہ من امن خواہ اور مقام ربی ہی وہ نہان نفسان ہوا وہ مقام ربی اس نے کہا یہ بات کہی اس کا مارا نارا اس سے مارا پوچھ رہا آج کہا کہ آپ نے بات نہیں کہ جو ڈرا رہا کہ حضور کھڑا ہونے سے تو آپ نے تو بات کی تھی کہ مجھے معذور کیسے بہتر کھڑا اس کہ اللہ تھوڑے تھرما دے آمد یہ آمد بات آدمی کا حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ حضر ہے مجھے دیکھ رہا ہے میرے ساتھ یہ بات میں نے تم شک کی اور کوشش کی یہ کل میں یہ بات حاصل ہوتی پہلی بات عقیدہ کا درست ہونا کہ آ, آ, آ, آمال, مال سے امال پر آئے اشیا سے جائے تو وہ آخرت پر آئے اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کیسا دھیان آدمی کو حاصل ہونا کہ اللہ حضر ہے نازرے مجھے دیکھ رہا ہے یہ دو باتیں حاصل ہو جائیں انسان کا حال بدل جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو کیسے حاصل کریں اس کے لیے محنت کروں ٹھیک ہے نا اور یہ سلحل اس کی محنت کروں ہم خود بھی اس کوشش کو کر رہے ہیں کہ ہمیں حاصل ہو جائیں کہ آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی شاول ہو اس کو حاصل کرتے ہیں ان ہمارے یہاں کے ساتھی جو ہیں ان سے آپ ہمارے سلسلے کی متفصلی معلومات دیں کتابیں ہونے کو بھیجی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اللہ تبار سلائی نہیں فرماتا اتنی بات ہر ایک آدمی کرے کہ فرائض کے بعد جب آدمی موافل میں کوشش کرتا ہے تو ایسے اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں دیتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی ہر میں بھی کہ وہ لاز میں پانچ نماز کی پانچ وقت کی نماز کو بعض جمار پڑھنے کے بعد کچھ نہیں کر سکتے ہر نماز کے بعد تین سفر کو اللہ چند سفر ہملنا چون سفر اللہ وقت کو اور سو دفعہ صبح سو دفعہ شام اس پر لگتے ہیں پانچ منٹ اور سو دفعہ دوری تھی صبح سو دفعہ شام کو اس پر لگتا ہے پانی دس منٹ کا یہ وظیفہ عالم کر لے صبح اور دس منٹ کا شام اور تینتیس بار حرمال کے بعد سبحان اللہ کہیں بار حملے اور چوبیس بار اللہ برکت پڑھ لے یہ کچھ نہیں چالیس منٹ کر کے رو دے پھر ابھی زندگی کی برکت کے اور رات بتائے اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ حاصل ہم تھوڑا کرتے ہیں جلاتے زیادہ ہیں حاصل تھوڑا ہوتا ہے یا جس روڈے پانی بھر رہے ہیں نیچے سے سوراخ کیا جائے نکل رہا وہ کیسے نکل رہا ہے فس فجور فاشی اور فاش ماحول فاش ماحول جس سے تجھے کوئی دنیا کا فائدہ نہیں ہو رہا کیول میں تو یوروپ کی برہم عورتوں کو دیکھ رہا ہوں دش بندی برہم کو دیکھ رہا ہوں اوہ وہ امام جو ٹریول کی خبریں سنتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا مخروب تحریمی ہے سنتے ہیں تو کیا اس میں جورت جو آتی ہے اس کو دیکھ کر پہلے جو بات میں ہے ارج الیا اس کے یہ ہمارے پشاور کے گرام ایک نے کہا فلانا پروفیسر جو آتا ہے پھر گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے نماز کو بھی آتا ہے لیکن چہرے پر اس کے جناح کے اثرات ہوتے ہیں پسند کی بات کیا ہے نے کہا کہ اس دن کہہ رہا تھا کہ میں خبریں سن رہا ہوتا ہوں اور پھر میں بیٹھا ہوئے ہوتا ہوں جس بات خبریں پڑھنے سنانے والی جب مشکلاتی ہے تو اس کا بڑا لطف ہوتا ہے اس کے لیے میں بیٹھا ہو واقعی اس بات کا چہرے پر اثرات آ سب تھوڑا کرتے ہیں ضائع زیادہ کرتے ہیں میرے بھائی پروفیسر سر گپ شپ خبریں نہ دی جدھر سے وقت بوشی ہو کار بوشی تو اور میں خود اپنے پیروں کو لڑا مار رہے ٹھیک ہے نا اور بجا وجہ نہ دنیا کا فائدہ نہ خود کا فائدہ دنیا کا فائدہ نہ کر دیکھا بچوں کو سوال کر رہا ہے وہ وغیرہ جو ہم نے اپنے ماں باپ سے سنی دی بچوں میں اب نہیں ہے کیوں اس ہے کو وہ بغیر دیکھی جو اس کے سامنے والی ہاں جی اور اس بغیر ہوتے ہوئے تو اس بات کو چاہے گا کہ چلے گھر میں خیر ہوگی مجھے ہمارے بتانے ہیں کہ کچھ لوگ مرید ہوئے تھے انہوں نے مجھے بتایا بلایا وہاں تین ہفتے کے لیے کہ ہمارے بیٹھیے بیٹیاں سترہ سال کے اوپر گھر سے بھاگتے ہیں بوڑھے ماں باپ اکیلے پڑے ہوتے کوئی مسلمانوں کی لفظ لہٰ بیے سکھوں کے پاس جا رہی ہیں کوئی جس دن میں ہلاد دے کر آیا تو ہم کو کیا کہتا ہے باہر ملک کے لڑکے کا رشتہ مانگ دینا کہتا کبھی نہ دینا کہ باہر ملک کی لڑکی ہے رشتے دار ہے ہماری سرختہ کبھی نہ کرنا چاہیے ان کے اندر آزاد غیرت ہی نہیں تو اس سے میں نے کہا تعلیم تہری برطانیہ کے سکول کی اس نظام تعلیم سے نکلا جا رہا ہے بچوں اور تربیت اس کی برطانیہ کے تلوی کی اور شخصیت اس کی بنی اس سے عرب اب کیا چاہتا ہے کہ یہ, تو یہ جو پاکستان میں وہ رحمت والی اولاد جو ماں باپ کو کنے پر اٹھاتی ہے اس کی ٹٹی پیشاب صاف کرتی ہے اس کے منہ میں کھانا ڈالتی ہے یہ وہ کرے گی یہ کرے گی یہ ہو سکے گا یہ کب ہو سکے گا موسم صبح میں نے کہا کہ کیا تم اپنی آپ کی جو اولادیں سترہ سال میں تباہ ہوئی ہیں سترہ سال کی تباہ شدہ اولاد کو ایک ہی میں مجھے سے ٹھیک کرانا چاہتے ہو اس کا کوئی حل میرے پاس نہیں ہاں مستقبل حال میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے آپ, اپنے بچوں کے نظام تعلیم کو ترست کریں موسم سے میں بری میں گیا مناظر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں کا دارالعلوم ہے اس عالوم کو خاص طور سے دیکھنے کے لیے نہیں گیا کہ کیسے چلاتے ہیں اس کو انہوں نے اپنے نظام بتایا ساری ترتیب بتائیے کم از کم آپ لوگوں کے ان کے ساتھ بھابتا ہوں اس نظام تعلیم سے گزاریں گے یہ لوگ دے رہے ہیں آپ تو پھر آپ لوگ اس کو لاتے وہ ہوں گی کہ جال کے بٹاتے کا سہارا بنیں گی آپ کی خدمت کریں گی ورنہ اس نظام سے تو آپ کے کام نہیں آ رہے گی تو محسوس بھائی اور دوست اس کے بارے میں غور کرنا ہوگا ٹھیک ہے نا اس دن پشاور میں سرکاری سطح پر یہ سیزل کانفرنس کر رہے تھے تو اس میں ایک ٹکری کے لیے مجھے بلایا انہوں تو وہ افراد صاحبان کے جب جواب تھے تو انہوں نے آخر میں سوال کیے انہوں نے کہا کہ یہ جو خاکے چھایا کر رہے ہیں تو اس کا کیا علاج ہوگا میں یہ خاکے جو چھایا کر رہے ہیں آپ کو ان حضور کو زور صلی اللہ زندگی کی دعوت پہنچانی ہوگی میرا مشورہ ہے کہ آپ چلام آ جائیں آپ کا دانشور جائیں آپ کی کتابیں جائیں اور یہ اتفاقت اس کا جو انچارج ہو بیانوی کر رہا تھا اس کی جب سے کوئی سرکاری اس سے کرا رہا تھا میں کہا چہرے اللہ نے مجھے کہنے کا موقع مل گیا اس نے کہا کہ ان بیچاروں کی جو حیثیت نہیں عالمی سطح پر اسلائی نظام کے لحاظ سے میں کہا اتنی بڑی تحریک عالمی سطح پر کبھی والی بڑا کو چاہیے کہ زیادہ زیادہ جماعتیں بھیجیں زیادہ زیادہ جماعتیں بھیجیں تاکہ وہ فضا بنائیں آپ علم کے علماء جائیں آپ کے مشاعر جائیں آپ کی کتابیں جائیں اور یہ لوگوں کے عوام جو ہیں وہ خبیص نہیں ہیں یہ حکومتیں خبیز ہیں عوام ان کے حق بات کو لینے کے لیے تیار ہیں ان کو تھوڑی سی آپ دعوت دیں بات کو سنتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کو کام کرنے کی ضرورت اور یہی لوگ جو کہ یہ خاکے لے کر آج چل رہے ہیں یہ لوگ پھر جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات کا راز ہے اور مقصد کائنات ہے ہماری طرف فاروں کو ایک کند اور کر پھرائیں گے اگر ہم نے ان کو دین کی دعوت دے دی ان کو ہم دین پر لے آئے تو یہ ہم اور اٹھا کر پھر رہے ہوں گے ان اللہ ٹھیک ہے نا ادا دوبارہ کو سالہ بات پر عمل کی توسیع تھا فرمائے اور نمبر کا بعد صحیح پرا ہے ہمارے ساتھ آدمی کو بٹھائے باتیں باتوں سے بات بنتی عمل سے عمل وجود میں آتے ہیں اللہ تبارن کے ڈافرمایا الحمد اللہ رب اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ حسن وسیم یا رحم المساکین وإلهكم إلهنا والله لا إله إلا الرحمن الرحيم إسلام مين الله لا إله إلا الحي القيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ألا من فضل من نذرين محمد صلى الله عليه وسلم جلنا منهم واغفر من فضل من محمد صلى الله عليه وسلم رات جلنا منهم رب ارحمهم ما كما رب بيان كبير ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرتا عينا واجعلنا معا یا علامت کے حال پر رحم فرما کی پریشانیوں میں دور فرما یا مت کے افراد خصوصی میں گرین ہیں دشمن درگن میں یا اللہ ان کی کی بات ہوما عورتوں کی بچوں کے جوانوں کے بڑوں کی بات یا اللہ کے بالوں کی میں لڑنا ہے فرما یا علیہ علیہ السلام ہے ضائع عام فرما فرما حضور صلی اللہ محبت کو عام محبت فرما جو لوگ دنگری کون کوشش کر رہے ہیں وہ تصدیق و تعریف کے سے کر رہے ہو یا وہ بدار بدس کے سے کر رہے ہو یا دعوت تبدیلی کے راستے سے کر رہے ہو یا بیت و کے راستے سے کر رہے ہوں یا کتال کے, کے میدان میں لڑ رہے ہوں یا اللہ سب کا ساز اسی فرما یا اللہ سب کے جو سائز غیر سے بندوبست فرما یا اللہ سب کی کوششوں کو برابر فرما یا اللہ ہماری حضر مجدس نے ہمارے سر سب, سب کے مال جان ال کاروبار ملازمت کے یا اللہ کوئی تنگت اور پریشان آ لو پریشانی ضرور مار بشکار میں گرو آپ کے فرماؤ یا اللہ کوئی بے ہو گیا روزگار فرما دو یا اللہ بیمار ہو گھروں میں بیماری ہو یا اللہ تو ہو گئے روزگار اسی ہمارے ساتھ میں دھیان دینے والے ہیں یا کامیاب ہوئی ہے یا اللہ حضرت محض سے جس کی ایک مراد دو پوری بہتر دور پر جاننے والے سب گزری نیک مرادوں کو پورا